بسم اللہحیم دو ہزار تین کے اوائل میں جب بندہ جامعہ فاروقیہ کراچی میں مدرس تھا ایک مجاہد دوست سے ملاقات ہوئی وہ افغانستان میں امارت اسلامیہ کے دے جانے کے بعد امریکیوں اور سلیبیوں سے جہاد میں مصروف تھا اب وہ پاکستان میں قبائلی علاقوں میں رہتا تھا وہ کہنے لگا یار اگر قبائل میں مجاہدین کی طاقت بن جائے تو اسلامی انقلاب چندہ مشکل نہیں پھر وہ دوست امریکہ و پاکستان کی ایک مشترکہ کارروائی میں گرفتار ہو کر لاپتہ ہو گیا لیکن اس کا خواب تعبیر پا کر حقیقت میں بدل گیا تحریک طالبان پاکستان کو اللہ نے وجود بخشا اور دیگر تنظیموں کے مجاہدین بھی جہاد پاکستان کی طرف متوجہ ہوئے بیت اللہ محسود جام شہادت پی کر آخرت کو ستار گئے حکیم اللہ محسود اور مفتی ولی الرحمن محسود اور بہت سارے اسلام کے سپاہیوں نے اس انقلاب کو چار چاند لگائے اور سفر آخرت پر روانہ ہو گئے اللہ سب پر رحم فرمائے ان آخرزکر دونوں حضرات کی شہادت ایک ایسے نازک وقت میں ہوئی جب عالم اسلام خطرناک فتنوں سے دوچار تھا اس وقت تحریک طالبان پاکستان کے امیر مولانا فضل اللہ صاحب بنے جو آج تاج شہادت سر پہ سجائے وہاں چلے گئے ہیں جہاں سب نے جانا ہے بنا کر دن خوش میں بخا کو خون غلطی دن خدا رحمت کنت ای عاشقان پاکتین اطرا خاک خون میں لت ہو کر وہ ایک خوبصورت تصویر سجا گئے اللہ ان نے ایک خصلت عاشقان خدا پر رحم کرے دو ہزار چودہ کے درمیان میں جب ہم وزیرستان کے علاقے لیواڑہ میں جمع ہو رہے تھے اور آپریشن زربِ اعظب شروع ہو چکا تھا میرے ایک دوست نے آ کر بتایا کہ یہ جو نیچے سے آ رہے ہیں چڑھائی چڑھ رہے ہیں یہ مولانا فضل اللہ صاحب ہیں وہ آپ سے ملنے آ رہے ہیں مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا تھا کہ ہم غریبوں کے ہاں امیر صاحبان کا کیا کام جب ان کو نزدیک سے دیکھا تو وہ توازو و خاکثاری کے پیکر نظر آئے وہ باتیں کرتے ان کی زبان اٹک اٹک جایا کرتی تھی لیکن تول تول کر باتیں کرتے تھے انہوں نے کہا کہ غز ہند میں سب کو شانہ بشانہ کندھے سے کندھے ملا کر کام کرنا چاہیے اخکر نے برما و اراکان کا ذکر چھیڑ دیا تو کہنے لگے فتوحات ہند کا راستہ دہلی سے شروع ہوتا ہے آپ دہلی کے فتح کے بعد خیر سے برما چلے جانا فی الحال ساتھ ساتھ رہو لیکن ایسا نہ ہو سکا پھر فروری 2016 ہزار سولہ یک اور برف باری میں دوبارہ زیارت ہوئی اب حالات کافی بدل چکے تھے وہ کنڑ میں تھے امت کی حالت پر روتے دکھائی دیے بات شروع کرتے تو گھنٹوں بلا توقف بات کرتے اور انتہائی دکھی دکھائی دیتے باتیں کرتے کرتے وہ گم سم ہو جاتے ان کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگتے میں اس مظلوم انسان کو دیکھ کر امیر تبلیغ حضرت مولانا الیاس خان رحمہ اللہ کو عالم خیال میں دیکھنے لگتا جب وہ اپنی لکنت زدہ زبان سے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے لیکن وہ اپنی بات میں لگے رہتے کچھ ایسا ہی ماحول تھا ان حالات میں تحریک کو مولانا نے کیسے سنبھالا اس کا اندازہ سرد و گرم چشیدہ حضرات ہی کر سکتے ہیں مولانا نے ہر قسم کے فروغی اختلافات سے بالاتر ہو کر تحریک کے بقایا جات کی حفاظت کی سرمایے کی حفاظت کے ساتھ ساتھ کام کو بھی آگے بڑھایا جو ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے میرے خیال میں جبکہ میں ان کے نزدیک بھی زیادہ نہیں رہا ہوں وہ ایک انتہائی مہربان انسان تھے آپس کی چپکلشوں اور جنگوں سے دور رہنے اور دور رکھنے والے انسان تھے اللہ ان پر رحم کرے اپنے دوستوں کا تذکرہ ان کی جدائی کے بعد بہت مشکل ہوتا ہے قلم لکھ رہا ہے لیکن آنسوؤں کا ایک دویز پردہ آنکھوں کے سامنے آ آ کر قلم کو روک لیتا ہے اب جبکہ بندہ اپنے دوست و احباب سے بھی کافی دور ہے عید کے دوسرے دن ایک شخص نے ریڈیو میں گردش کرتی خبر سنائی کہ امیر صاحب شہید ہو چکے ہیں ایک جھٹکا سا لگا کہ نہ جانے کون سے امیر صاحب کی بات کر رہا ہے دل کو سنبھالا دے کر معلومات کی ہمارے دوست معزز امیر مولانا فضل اللہ صاحب کی شہادت کی خبر ہے خوشیوں کے لمحات میں یہ کفار ہمیں غموں کا تحفہ دیتے ہیں اللہ ان کو تباہ کرے اور امت مسلمہ کو ان سے نجات دے زندگی ایک سفر ہے جس کا خاتمہ ضروری ہے حوصلہ رکھنا لازم ہے مولانا کی تصویر آنکھوں کے سامنے گردش کر رہی ہے سواد سے کنڑ تک مولانا کا سفر ایک ناقابل فراموش باب ہے فقیر کی کیا اوقات ہے کہ ان کی تاریخ لکھے بس رہ رہ کر ان کی یاد آتی ہے ان کی درد بھری باتیں جفا وفا کا ایک دردناک سفر انہوں نے طے کیا دل سے ایک حوق سی اٹھتی ہے خلیفہ عمر منصور رحمہ اللہ جو کہ ایام میں عید ہی میں دو سال پہلے میرے سامنے ہی شہید ہوئے تھے کاش کہ اسلام کے ان شہ سواروں کی شہادت کے وقت میں زندہ نہ ہوتا آج پھر عید کے پرمسرت لمحات میں ہم غموں میں ڈوبے ہوئے ہیں ایک سکھتا سا ہے زندگی جیسے رک گئی ہو مولانا سے ہماری بہت ساری آرزوئیں وابستہ تھیں اللہ اپنے باغات فردوس میں ان کو اچھا کر دے اچھے دوست و احباب اور صلف صالحین کی ہم نشینی نصیب کرے اور ہمیں ان کے بعد فتنوں میں مبتلا نہ کرے آمین فم آمین اگر تم میں سے ہر کوئی تنہا جہاد کرے گا تو یقیناً تمہیں جہاد کا ثواب تو ملے گا لیکن مقاصد جہاد حاصل نہیں ہوں گے اگر شہد کی مکھیاں الگ الگ ہو کر شہد بنانا چاہیں تو لوگ کبھی بھی شہد نہ دیکھیں یہ امیر محترم مولانا فضل اللہ شہید رحمہ اللہ کی ناقابل فراموش نصیحت ہے تجربات کا نچوڑ ہے اور راہ عظیمت کے راہیوں کے لیے توشہ سفر ہے اگر بندہ کسی کو نصیحت کرنے کے قابل ہوتا تو ضرور یہ نصیحت ہر مجاہد کو کرتا اور ان کے جانشینوں کو بھی یہ یاد دہانی کراتا فتنوں کا دور ہے کتاب و سنت کا دامن تھام رکھیں امت کے حال پر رحم کریں اور اپنے عمراء و علماء کی اطاعت کریں اور اپنے ساتھیوں پر مہربانی کریں اب مجھے رونے دیجیے میرے اش کہا غم کو چاہیے بس ایک بہانہ شام ہو چکی ہے سورج ڈوب چکا ہے فضل اللہ بھی ایک سورج تھا جو ڈوب چکا ہے آئیے دعا کریں کہ سپیدائے سحر میں کہیں دیر نہ ہو جائے اور پاکستان شریعت کی روشنی سے منور ہو جائے زخم زخم دل اور کیا کچھ دیکھے گا عرش والا ہی جانتا ہے فرش والوں کی کیا اوقات کے دم بھی مار سکیں اے اللہ ہم راضی ہیں بس تو راضی ہو جا و اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحب اجمعین والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ